رٹائرڈ رب العالمین اور والسلام علی والا سعید والمرسلین نبینا محمد والا عالی وصحبی اجماعی پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ علم کی ناقدری کرنا اور علم سے پہلے عبادات اور اعمال میں لگنا یہ سبب کا طریقہ نہیں بلکہ سلق اس بات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کا اہتمام کرتے تھے کہ عمل سے پہلے علم حاصل کرے اس لیے کہ عمل کی اصلاح کے لیے علم ضروری ہے خاص طور سے صوفیوں اور اسی طرح سے عبادت گزار لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ علم کی تحقیق کرتے ہیں اور اعمال اور عبادات کی اہمیت کو جتاتے ہیں ایسے لوگ عام طور سے بدات اور خرابات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اب ایک دوسری چیز ہم دیکھیں گے جو سلق کے منحص سے نہیں ہے وہ ہے علما سے رجوع نہ کرنا علما کی طرف رجوع نہ کرنا اپنے مسائل میں دین کے معاملات میں ذاتی زندگی میں یا سیاسی معاملات میں بلکہ خود ہی اپنی زندگی میں اپنے بارے میں امت کے بارے میں دین کے معاملات میں دنیا کے معاملات میں سیاسی معاملات میں فیصلے کرتے علماء سے پوچھنے کو برا سمجھنا علماء علما کی مجالس میں حاضر ہونے سے گریز کرنا یہ جو چیز ہے یہ سرف یہاں نہیں تھی سرف علماء سے جڑے رہتے تھے ان کی تعظیم کرتے تھے ان سے سیکھتے تھے اور اپنے مسائل میں چھوٹے بڑے مسائل میں چاہے وہ عبادات کے اعتبار سے انہیں حلال و حرام کے ان مسائل میں علماء کی طرف رجوع کرتے تھے آئیے دیکھتے ہیں سلسلے میں کیا باتیں ہیں جو ہم کو جاننا ضروری ہیں؟ شیخ محمد نیومر بازی اللہ کہتے ہیں لئی ہری سلب ترک رجوا بلخان الناس الا گجا لما کی وزو میں غرسی سے رجوع ترک کر دینا کا منحص نہیں بلکہ سلف لوگوں کو علماء کی مجالس میں بیٹھنے اور ان کے علم سے وابستگی کی دعوت دیتے تھے علماء سے رجوع ترک کر دینا یہ سبق کا منہج نہیں ہے آج آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو علماء کی ناقدری کرتے ہیں علماء کی ہم کو ضرورت نہیں ہے کیوں ہمارے پاس کتابیں ہیں ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے تو علماء سے کیوں پوچھیں گے علماء سے جلدی ہم کو یہاں جواب دے جاتے ہیں یوٹیوب ٹیوب پہ ہم تلاش کر لیں گے کسی بھی ٹاپک پر ہم کو ایک نہیں پچاسوں ویڈیو مل جاتے ہیں تو آج ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو علماء سے پوچھنے ان سے سیکھنے ان کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے لیے جو علم کے وسائل ہیں انہیں کو کافی سمجھتا ہے سلم کے نزدیک یہ چیز عیب تھی یہ برائی تھی بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ایسا آدمی خود دنیا کے معاملے میں اپنی اولاد کے لیے طریقہ نہیں بتاتا ہے کیا ضرورت ہے اسکول جانے کی کیا ضرورت ہے ٹیچر کی اسکول کی ساری کتابیں لا کے گھر پہ بچے کو دے دوں گا پڑھے گا اسکول کا پیسہ بچے گا کوئی کرتا ہوا دکھائیے آپ اگر کوئی کرے تو لوگ پاگل ہو گیا اپنے بچے کی لائف خراب کر رہا ہے لیکن جو چیز دنیا کے جیسے معاملات میں جو کہ گھٹیا ہے بلکہ ہے تو دنیا وضاحتوں سے محبہ آ آخرت دنیا سے بہتر ہے تو دنیا کے معاملات میں اگر یہ بے وقوبی ہے جس میں انسان علم تجربے سے حاصل کرتا ہے تو دین کے معاملے میں کیسے عقل مندی ہوگی جس میں انسان کو ربانی نہیں ملتا ہے زمین علم کے لیے ایک ٹیچر چاہیے آسمانی چل رہی تھی لہذا سلب کا طریقہ نہیں تھا کہ علما کی سہبت کو نظر انداز کرے تو فرماتے ہیں کہ علما سے رجوع ترک کر دینا سلب کا منحصر ہے بلکہ سلب لوگوں کو علما کی مجالس میں بیٹھنے اور ان کے ان سے وابستگی کی دعوت دیتے تھے علما کی مجالس میں بیٹھنا چاہیے کبھی کبھی مجالس لمبی ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں اتنا ہم نہیں بیٹھ سکتے وہی لوگ کرکٹ کی میچ دیکھ لیتے ہیں بلکہ بیچ میں اگر کوئی آئے تو آنے نہیں دیتے بیچ میں آ کوئی کھڑا ہو جائے ہٹ جاؤ کرکٹ کی میچ دیکھ رہا ہے فٹ بال دیکھ رہا ہے اور اگر کوئی بیوی کہے یا ماں باپ کہیں ذرا بازار سے کچھ لے آؤ بالکل نہیں بلکہ آدمی ہاتھ دھوتے دھوتے چہرہ ادھر رکھ کے دیکھتا ہے اتنی دیر کے لیے بھی اس سے مبارک اور برداشت لیکن دینی مجالس مہینوں مہینوں آدمی کے نکل جاتے ہیں علماء سے اتصال علماء سے ملاقات علماء کے ساتھ بیٹھنا ان کی صحبت اختیار کرنا مہینوں مہینوں چلی جاتی ہے پر آدمی کو کبھی کا احساس نہیں ہوتا ہے کتنی چیزیں اس کی اپڈیٹس آدمی دیکھتا رہتا ہے اپنی پسند کی چیزیں چاہے وہ یعنی سٹاک مارکیٹ ہو یا نیوز ہو یا اسی طرح سے سپورٹس ہو آدمی برابر دیکھتا رہتا ہے سیاست کو برابر دیکھتا ہے لیکن دینی معاملات میں اپ ڈیٹ ہونے کے لیے وہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا علماء کی خطابات کو سننا ان سے حاصل کرنا اس کا اہتمام نہیں کرتا تو علماء سے دوری گمراہی سلق علماء سے جڑے رہ ہیں اس دور میں علماء کی تحقیق کا ایک عظیم مزاج پیدا ہوا ہے علماء ضروری نہیں ہے علما کو کیا معلوم کیا چل رہا ہے دنیا میں قائم کرتے ہیں علما بکے ہوئے علماء کے بارے میں یعنی علماء سے بے یہ اس دور کی بیماری سرف ایسا نہیں کرتے تھے سرف علما سے جڑے رہتے تھے آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے علماء کی اہمیت کیا ہے قرآن سنت میں اور سرف کے ندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کی ایک حدیث یا تو واحد بعض باتوں میں یہ رباحی عالل جماعت اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے امام الدین نے اس رواج کو نقل کیا ہے امام الدین خود فرماتے ہیں عند اهل تفسیر الجماعت علم اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے جماعت کی جماعت کون ہے فلانی جماعت فلانی جماعت فلانی جماعت الجماعت, الجماعت سے مراد کون ہے جمع متنی رحمت العال فرماتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک الجماعت کی تفسیر کون ہے اس سے مراد کون ہے وہ لوگ جو حدیث اور فقہ کا علم رکھتے ہیں حدیث کا علم رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا علم ہے آپ کے قول و عمل کا علم ہے اور ولفک اور ان اقوال اور ان افعال سے علم کی کیا گہری بات سامنے آتی ہے اس کا ہے رکھتے نصوص اور اسلمباد اس علم کے حاملین ان کے بارے میں کہ یہ دبا ہی اللہ کا ہاتھ ان کے ساتھ ہے اللہ کا ہاتھ ان پر ہے اللہ کی تغیب کے ساتھ ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے اور اس تشریح سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ غلالمین کی مدد اللہ کی نصرت اہل علم کے ساتھ ہے اور اہل علم کے بغیر ان دنیا انہیری وہ کی طرح ہے جن کی جن کی روشنی میں لوگ چلتے ہیں اہل علم کی مثال چراغ کی طرح ستاروں کی طرح ہے وہ سارے اقوال ہم ذکر نہیں کر سکتے ہیں جو علماء نے ذکر کیے ہیں اس تعلق سے علی بن حسن فرماتے ہیں سل تو عبد اللہ عید المبارک میں نے عبد الار مبارک سے پوچھا من جماعت جماعت سے مراد کون ہے فقال ابو بکر المر عبدالدار مبارک اللہ نے فرمایا جماعت سے مراد ابو بکر و عمر ہیں قیل رحم قدم ابو بکر و عمر ان سے کہا گیا کہ ابو بکر و عمر کی تو افعت ہو گئی کا جماعت قیلا ردما قلع کی بھی موت ہو گئی تو کالا ابد ابو حمز تسکری جما کا ابو حمزہ سے گزرے کا کہ یہ جماعت یعنی ایک عالم اگر صحیح عالم دنیا میں ہے وہ خود جماعت ہے اللہ کی جاہلوں کے ساتھ نہیں علم والوں کے ساتھ ہوتی ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نبیوں کا وارث جاہلوں کو نہیں عالیموں کو بناتا ہے ظاہر بات ہے کہ انبیاء کی جو تعید ہوتی ہے انبیاء کے بعد کس کی تعریف ہوگی کس کی مدد اللہ کرے گا علم سے عالی لوگ جاہل لوگ بلکہ اللہ تعالی کی تعید دین کے غلبے کے اعتبار سے اور دین کی اشاعت کے اعتبار سے امت کے اعتبار سے سب سے پہلے اقداروں سے اگر کیے ہیں تو وہ علم والے ہیں تو کہا کہ ابو حمزہ سکھری امام ہے امام ترمیدی نے اس کو روایت کیا ہے ابو دردہ رضی اللہ علام فرماتے ہیں فما لی ریلا اکم یمو لا جو ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے میں کیا دیکھ رہا کہ تمہارے علماء ایک ایک کر کے ان کی موت ہو رہی ہے اور تمہارے جالب ان سے سیکھتے نہیں ہیں علماء دنیا سے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا علم جا رہا ہے اور جالب تمہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں وہ پر زندگی ضائع کر رہے ہیں ان کا علم حاصل نہیں کر رہے ہیں کہ ان کا علم تمہارے پاس آ جائے مارا اَن الْأَوَّلُ وَلَا <الْآخر> مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلا طبقہ چلا جائے اور دوسرا طبقہ اسے نہ سیکھے اور وہ انزائے ہو جائے علم سینوں میں ہوتا ہے علم ایک کتاب کا علم ہے لیکن اللہ رب العالمین اس کتاب کے علم میں فہم اپنی طرف سے دیتا ہے وہ جو اسمباد کی صلاحیت ہے میوری دلدا دین اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ لیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے یہ جو چیز ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے ان کے اندر سالوں سال آدمی قرآن حدیث حدیث اور ان علوم میں آدمی لگا رہتا ہے اس سے انسان کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے نئے مسائل کو حل کرنے کی اس صلاحیت کے ذریعے سوالات کے ذریعے اس کی صحبت کے ذریعے ایک عام آدمی بہت سا علم حاصل کر سکتا ہے خاص کر کے طلبہ لیکن اگر وہ علم حاصل نہ کریں عالم کا فہم اس کا غور و فکر اس کا استعمال اس کے سینے میں محدود رہتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے اگر سوالات کے ہیں بند ہیں سوال اس کی چابی ہے ایک طالب علم جب عالم سے پوچھتا ہے گویا وہ خزانہ کھولتا ہے ساری چیزیں اس میں سے حاصل کرتا ہے لیکن اگر وہ خزانہ بنکی پڑا رہے اور وہ عالم دنیا سے چلا جائے اس کے سینے میں موجود علم اس کے ساتھ چلا جاتا ہے تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ عالم جا رہے ہیں دنیا سے اور تمہارے جاہر سیکھتے نہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایک ایک کر کے علماء چلے نہ جائیں اور دوسرا جو بال والا طبقہ ہے وہ اسی طرح سے جاہل, کا جاہل رہے علم سے جامع بیان دن نے ابن عبد القرف پرواد کیا ہے ابن جنا کہتے ہیں قارشہ اب آدمی کیوں نہیں حاصل کرتا ہے کیوں رما کے پاس نہیں جاتا ہے کہتے میرے پاس کتابیں ہیں اور آج کل تو پی ڈی ایف وغیرہ مل جاتے ہیں آسانی سے تو کتابیں भी کی زحمت بھی ختم ہو گئی اور کتابیں یہاں سے وہاں لے جانے کی زحمت بھی نہیں رہی آدمی پڑھ لیتا ہے اور جب سے واٹس ایپ آیا ہے تب سے تو کتابیں پڑھنا آدمی اتنا اور چاہ پڑھ رہا ہے کہ اگر پورا जाए तो لیا جائے تو کئی حصوں والی کتاب ہوتا ہے لیکن حاصل کیا ہے صفر بلکہ صفر نہیں ہے وہ مائنس میں جا رہا ہے کنفیوژن نہیں تھا اب کنفیوژن آ گیا ہے پہلے جتنا سیکھا تھا اتنا تھا کہ کتاب علم غلام سب سیکھنے کی وجہ سے اب ذہن میں کئی طرح کی خوراکات جمع ہو گئی ہیں اب فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ صحیح کیا کتابیں علماء کو چھوڑ کر علم حاصل کرنا کیا ہے امام ابن جماعت کہتے ہیں امام شاہ فرماتے تھے من من الكتب ضیع الاحکام جو کتابوں میں سے علم حاصل کرتا ہے وہ احکام کو برباد کر دیتا ہے وہ کا نادم یقور کہتے تھے من اعظم تھے تشیخ تشید بلاؤں میں سے بڑی بلا یہ ہے کہ آدمی شعر ہو لیکن کتابوں کا شہر ہو یعنی کتابوں سے شہر بن جائے ہو. علم علماء سے حاصل نہ کرے اے من الصحب. یعنی وہ لوگ جو صرف کتابیں پڑھ کے ہی علم حاصل کرتے ہیں علماء سے رجوع نہیں کرتے ہیں جو بھی مشکلات ان کو آتی ہیں اپنی عقل سے سمجھ لیتے ہیں جو بھی مسائل آتے ہیں کوئی کتاب لے لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں علما کی طرف ضروری نہیں سمجھتے ہیں تو ضرورت نہیں ہے جو انسان عالموں سے مستبنی ہو جاتا ہے ایسا انسان گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے علماء کی مارکیٹنگ کی ترغیب کی ہے علماء سے دوری اور بیزاری کی ترقی نہیں کی ہے لہذا وہ عمل کبھی ہدایت نہیں سکتا ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی بتائی ہے ایک ایک کر کے دنیا سے علماء جائیں گے لوگ ہو جائیں گے تو علماء کا وجود خود ہدایت کا ذریعہ ہے تو ابن جناح نے اپنی کتاب کر کے رت میں یہ بات امام شافی کی ذکر کی ہے امام ان انسان کیوں علماء سے نہیں پوچھتا ہے کی سب اختیار نہیں کرتا ہے کیوں دینی مجالس میں نہیں بچتا ہے دو وجہ سے ایک حیا اور علماء سے پوچھنے سے شرم آتا ہے چار آدمی بیٹھے اگر میں ان سے پوچھوں گا کوئی مسئلہ لوگوں پر میرا نہ جاننا ظاہر ہو جائے گا تو نہیں پوچھتا ہے حیا کی وجہ سے یا عادل صاحب سوچیں گے حد تک آپ یہ نہیں معلوم دل میں سوچیں گے اب تک اس کو یہ نہیں معلوم تھا دے تو مجھ سے اتنا چھوٹا مسئلہ پوچھ تو وہ چھوٹی چیز آدمی زندگی بھر جہالت میں باقی رہنا گوارہ کر دیتا ہے لیکن پوچھنا گوارہ نہیں کرتا ہے برداشت نہیں کرتا ہے یہ خود اپنی ذات میں جہالت اور ناکامی ہے اور دوسری وجہ اس کی ہے تکبر ایک آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کیوں پوچھوں میں بڑے خاندان کا ہوں یا میں پوچھوں گا تو میں چھوٹا دکھائی دوں گا نفس ٹوٹنے کی وجہ سے ایک آدمی اپنی اپنی بڑائی میں جینے والا ہوتا ہے وہ آدمیوں کو ضرورت ضرورت نہیں سمجھتا خاص طور سے آج کل کے بعض نوجوان جن کے ذہنوں پر اقامت دین کا غلبہ ہوتا ہے سیاسی معاملات ملکوں کے حالات دیکھ کر وہ علما کی چاند میں گزراتی ضروری سمجھتے ہیں علما کچھ بھی نہیں ہے علماء کیا بات میں بولا ملک کے کیا حالات ہیں پالیٹکس تو ان کو معلوم ہی نہیں ان کو تو تہارت اور حیض اور نباسی معلوم ہے ان کو تو بس یہی مسائل معلوم ہے عالمی حالات حاضرہ ان کو نہیں معلوم ہی. یہ کیسے معلوم پڑھتا ہے یہ نیوز دیکھنے سے اور غور فکر کرنے سے کوٹلوں میں بیٹھتے تو آدمی علماء کی ضرورت محسوس نہیں کرتا دھیرے دھیرے علماء کی بجائے وہ مغربی تہذیب سے اثرات ملتا ہے فرینچ ریولیوشن ہاں امریکہ کا ریولوشن انگلینڈ کا ریولوشن اس طرح سے ریولیوشن دیکھ کر وہ اس سے اسکولخد کرتا ہے کہ ہم کو دین عام کیسے کرنا چاہیے سماج کا بگاڑ کیسے دور کرنا چاہیے وہ اپنے گھر کی حکومت کو تو نہیں کر پاتا لیکن وہ ساری دنیا کی حکومت تو کرنے کی چکر میں پڑ جاتا ہے جب وہ نما منع کرتے ہیں یا کوئی بتاتا ہے فنا نے اس سے منع کیا ہے تو ان کو کیا سمجھتا ہے یہ چیز اس کو مزید علما سے دور کر دی جاتی ہے اس لیے جس کی حقارت دل میں ہوتی ہے اس کی ماں سے آدمی کبھی اپناتا نہیں ہے اس طرح سے اس دور کی بیماری آئی ہے اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يتعلم العلم مستحم ولا ہے وہ آدمی علم حاصل نہیں کرتا ہے جو یا تو مستحی ہو یا مستقبل ہو یعنی حیا کرنے والا اور گھمن کرنے والا علم حاصل نہیں کرتا ایسا آدمی علما سے سوال کرنے یا ان کی صحبت اختیار کرنے سے محروم ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے امام مالک اپنے انسرا فرماتے ہیں جس آدمی کے پاس تھوڑا بہت ہے بھی اس کو علم سیکھنا کبھی چھوڑنا نہیں ہے یعنی جس کے پاس علم ہے وہ علم حاصل کرنا نہ چھوڑے بعد لوگ آپ دیکھیں گے کہ دروس میں آتے ہیں ایک دس میں آئیں گے دو دس میں آئیں گے کئی دور میں آتے ہیں ایک سال دو سال اس کے بعد وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں اب بس آ گیا مجھ کو آتا ہے اب ان سے کہا جائے کہ آئیے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کھلا دورہ ہے کھلا دروس ہیں کھلا شیخ کا درس ہے ہم کو سب آتا ہے اب آنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا انسان دو, دو غلطیوں کا انتخاب کرتا ہے ایک تو علم ہونے کا بھرم اس کو ہو جاتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے دھوکے میں پڑتا ہے دوسرا یہ کہ مزید علم سے محدود ہو جاتا ہے امام مالک رنگ کرانے سے بڑھ کے علم والا کون ہوگا جو مدینے کے امام کہہ رہے ہیں لا يكونوا يكونوا جس آدمی کے پاس علم ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کرنا چھوڑے یہاں وہ جارل کو نہیں کہہ رہے بلکہ علم والے سے کہہ رہے ہیں ان والے کو علم حاصل کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے کیوں اسے کہ کی علم کی کوئی حد نہیں ہے عروم اتنے ہیں کہ آپ کی زندگی کم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید العلم سعید الانبیاء سعید المرسلین ساروں کے سید آپ ہیں اللہ نے آپ سے کہا تو قرب علم اے نبی آپ اللہ سے دعا کیجیے اہل رب میرے علم میں مزید اضافہ رکنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے علم کے اضافے کی دعا کرنے کی ترقی معلومات اس مقام پر ہی علم سے رکنا نہیں ہے علم سے بے ربت نہیں ہونا چاہیے تو علم سے بے ربت ہونا علماء سے بے رقبت ہونا سلم کا طریقہ نہیں تھا جامع میں ابن عبدالبر نے اس کو رواج کیا ہے امام امرام شاہم فلا فرماتے ہیں ماں طالب احد الم بے تعمبی وہ ایل نف تعمق کے ذریعے یعنی تقلق کے ذریعے سے یا بے جا تکلفات کے ذریعے سے یا اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے علم حاصل نہیں کر سکتا ہے بہت زیادہ فارمیلٹیز یا بہت زیادہ اپنی بڑائی میں جینے والا آدمی اس راستے سے علم نہیں آتا ہے میں نواب صاحب ہوں نواب خاندان کا ہوں نہیں یا بہت زیادہ تلّفات اور بہت زیادہ فارمیلٹیز نہیں بہت زیادہ تعمق کرے نہیں بہت باریکی بال کی بار کھا نکالے نہیں ولیکن من طلبہو بضیق الید و النفس عالمی العالم ہے بلکہ آدمی جو تنگلس کے ساتھ اور اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے علما کی خدمت کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے علم کے لیے ضلعت کا راستہ اپنانا پڑتا ہے علم کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنا استاد کا استاد اگر سمجھنے لگے کیسے علم حاصل کرے گا اس کی غلطیوں پر دھیان ہوگا اس کا جب یہ سمجھے گا کہ میرے پاس زیادہ ہے اس کے پاس کم ہے بجائے اس کی اس علم سے استفادہ کے اس کو آدمی اس کی غلطیاں ڈھونڈے گا لہذا بہت سارے طلبا نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے کہ علماء کے مجلس میں بیٹھ کر بجائے ان کے علم سے استفادہ کرنے کے ان کی باتوں پہ تنقید کرتے ہیں باہر جا کر ان کو برا بولتے ہیں آدمی استفادہ نہیں کر پاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیسے علم حاصل کیا جاتا ہے بے قل تنگ دستی کے ساتھ فخر واقع میں حاصل کیا جاتا ہے عیاشی کے ساتھ میں عیاسی کے اسباب جب آ جاتے ہیں تو عالمی دنیا میں لگ جاتا ہے پھر علم کی وہ برکات اس کو نصیب نہیں ہوتی ہے دو ذلت النفس اپنے آپ کو چھکا کر چھوٹا بنا کر علماء کے آگے چھوٹا بننا اکڑ کے نہیں پوچھنا اس سے بولے علیم صاحب بولیے جب بھی حکم دے کے نہیں بلکہ علماء کے سامنے حاجزی کے ساتھ ایسے علماء سے بات کریں جیسے کوئی بادشاہ سے بات کرتا ہے ہمارے ہاں یہ نہیں ہمارے ہاں علماء کیا سمجھاتا ہے اپنے کو بولے گا جب لکھے گا کچھ تو کیا رہے گا کا العلم والا لیکن علماء وہ اپنا تازہ بنانے کی کوشش کرے گا یہاں یاد رکھیے کہ آدمی پوچھے بھی تو اس کے پوچھنے میں حدم کا احترام یہ نہیں کہ وہ حکم دے رہا ہے کہ ہم کو جواب دو نہیں اس کی ضرورت ہے علماء سے ایسے پوچھے کہ اس کی ضرورت ہے وہ لفظ وہ خدمت علماء کی خدمت کر کے علما کی خدمت کر کے حاصل کیا جاتا ہے تو ایسا جب کرتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے کون کہہ رہا ہے امام شاپ اتنے بڑی امام دیکھیے یہ سرد احمان ہے ان کا طریقہ یہ ہے وہ کیا بتا رہے ہیں علماء کی ضرورت نہیں کتابیں پڑھو آگے نکلو ایسا بتا رہے امام شاہ تارے آدمی ایسا نہیں علماء کی خدمت کر کے ان کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے اور آدمی تندی کے ساتھ علم حاصل کرے تو کامیاب ہوتا ہے میں نعیم اس کو روایت کیا ہے. یہ ہوئی دوسری چیز کہ علماء سے دوری سلف کا طریقہ نہیں ہے بلکہ علماء سے غربت ہختیار کرنا ان کی صحبت میں بیٹھنا آدمی کچھ نہ کرے دو آدمی بیٹھے ہیں اگر واقعی پرائیویٹ مجلس نہیں ہے وہ عام لوگوں کے لیے ہے اگر دو آدمی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں چپچاپ بھی بیٹھ بیچ میں رک نہ دیں ان کو بلکہ چپچاپ بیٹھے اور ان کی بات سنیں دو علمیوں کی بات بلکہ ایک عالم ایک غیر عالم سے بھی بات کر رہا ہے آج بھی سننے کا مزاج اگر بنا اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تب بھی بہت سارا ہے بلکہ علماء کا ادب آدمی سیکھتا ہے بات کرنے کا سلیقہ لوگوں کا اکرام اور دواضوں اور یہ ساری چیزیں خالی معلومات کا نام نہیں ہم آج کیا سمجھے ہیں جس اسکول میں ہوتا ہے یاد کر لو میمرائز کر لو ہاں دو, دو, دو, دو دنی چار ابھی اد کر رہا ہے ٹو یہ علم ہے صرف معلومات کا نام نہیں ہے علم اگر ادب سے عاری ہو جائے تو محض معلومات بن جاتا ہے علم اگر تقوا اور تشید سے عاری ہو جائے تو محض معلومات بن جاتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ واقعی نہیں ہوتا ہے علم سے واقعی سے تب ہوتا ہے جب علم کے ساتھ ادب العلم بھی انسان کی زندگی میں ہو تو علماء کے ساتھ جب آدمی بیٹھتا ہے تو علم کے آداب ان کے اخلاق یہ سیکھنے کو ملتا ہے اس لیے بعض علماء نے کتاب لکھی ہے اخلاق العلماء علماء کے اخلاق کیا ہوتے اور ہونے چاہیے تو معلوم ہے کہ یہ جو چیز ہے علماء کی صحبت کے بغیر نہیں آ سکتی یہ نہیں کہ آپ کسی کو اپنا پیر بنا دیں لیکن یہ کہ آدمی علماء کی صحبت اپنائیں صحبت ضروری ہے صحبت ضروری ہے علماء کی صحبت ضروری ہے اس کے ذریعے سے ایک انسان کی واقعی صلاح ہوتی ہے اس کا غمن ٹوٹتا ہے اور اس کو اسلامی اخلاق سیکھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے تو خالی معلومات حاصل کرنا کوئی بڑا کمال نہیں ہے آپ آب بعض اوقات ایک مسلمان کے مقابلے میں ایک غیر مسلم جو انسائکلوپیڈیا نکلا ہے اس کو لکھ رہا ہے اس کو زیادہ معلومات ہوتی ہے خالی معلومات کوئی چیز نہیں ہے علم کا وہ, وہ, وہ یعنی کہ یاد ہونی چاہیے انسان کے وہ آداب ہونی چاہیے اسلام کے یہ علماء سے ملتا ہے نمبر تین تیسری چیز جو منہج سر میں سے نہیں ہے وہ کیا ہے بلا تحقیق ہر کسی سے ہی لینا ایک تو یہ ہے ایک آدمی سرے سے علما کی طرف رجوع نہ کرے ایک طرف دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی بغیر کسی تحقیق کے آنے دو سب سے لینا شروع کرتے ہیں جو پہلا لنک ہے وہی میرا چیپ ہے جو پہلی لنک ہے گوگل میں ڈالا کچھ ماں کیسے پڑھنا اب آگے جو بھی لنکس اس کے اوپر آ جو پہلے آئے فرسٹ کم فرسٹ سب جو پہلے آ گیا وہی میرا ہمدرد لکھ اس کے بعد جو بھی آئے اگر وہ من کو بھائے تو پھر اس سے کام چل جائے हाँ. جب آدمی کو پسند آ گیا کچھ ایک بار دن آ گیا کسی سے آدمی کے کسی نے بھیج دیا اس کو ویڈیو کسی کا وہ سن کے اگر واقعی اس کی فریکوینسی میچ ہوئی اس سے اس کے بعد وہ اس سے فدا ہو جاتا ہے اور جب اس سے فدا ہو گیا تو پھر اس پر تنقید کرنے والے گمراہ دکھائی دیتے ہیں یاد رکھیے اس بات کو جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کی اس پر تنقید کرنے والا دشمن دکھائی دیتا ہے کہ چاہے وہ کتنا ہی بڑا عدم کیوں نہ ہوئے الباگی ہو چاہے مسعین ہو یا شاید بگ باس ہو ان کو کیا سمجھتا ہے سبھی بولنے کے لیے تیار ہو جاتا آدمی کیوں اس لیے کہ اس کی محبت اس کے ساتھ جڑ چکی ہے محبت اور نفرت انسان کو اندھا کر دیتی ہے محبت اور نفرت انسان کو اندھا کر دیتی ہے تو ایک بیماری خصوصاً اس دور کی جب سے واٹس ایپ اور گوگل آئے ہیں تب سے یہ بیماری عام ہوتی ہے کہ انسان تحقیق نہیں کرتا ہے کہ دین کی معلومات وہ کہاں سے لے رہا ہے جو آیا وہ لے لیا کھانے میں ایسا نہیں کرتا ہے کھانے میں پہلے دیکھتا ہے اچھا ہے کہ برا ہے دوائی کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھتا ہے اس کا اور کھانے میں برابر انگریڈینٹس دیکھتا ہے اس کا ریڈ ہے گرین ہے برابر دیکھتا اس کے اوپر ہے پیٹرول یہاں تو چلیے پیور ملتا ہے ہمارے ملکوں تو وہاں سے مت لو وہاں سے لو کیوں یہ ملاوٹ کرتا ہو ملاوٹ نہیں کرتا ہے بلکہ آلو ٹماٹر بھی اگر سبزی کی گاڑی پر سے خریدتا ہے خود آپ پہلی بھی مت ڈالو میں وہ ڈالتا ہوں کیوں خراب سڑا نہیں ہونا چاہیے آپ جسم کی غذا کے لیے اپنی گاڑی کی غذا کے لیے صحیح چیز لینا پسند کرتے ہیں آپ دین جو روح کی غذا ہے قلب کی غذا ہے آخرت کی نجات کا راستہ ہے آپ کہیں سے بھی لے لیں گے کتنی بڑی نادانی کی چیز ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی معتبر ذرائع سے معتبر لوگوں سے معتبر کتابوں سے ہی حاصل کرے مصدر بھی صحیح ہو جہاں سے ان لے رہا ہے وہ افراد رجال بھی صحیح ہو جن سے ان لے رہا ہے شیخ محمد بن عمر بازمو حد اللہ کہتے ہیں لیسا من حدیث سلف الاخذ عن اي احد الا بعد النظر في حاله معصوم بکنا یقال ان هذا العلم دینو فندو ام انتخذو ندله ہر کسی سے لینا سلف کا معنی نہیں جب تک کہ سنت کے معاملے میں اس شخص کا حال دیکھنا لیا دیکھ جائے سلف میں بات کی جاتی تھی یہ دین ہے لہذا تم دیکھ لو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو یعنی آنکھ بند کر کے ہر ایک کی بات کو مان لینا ہر ایک آپ نے کرمنا ہوتا ہے برے دن کو پھیٹا باندھتا اس کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے سب سے غلط تو وہی پھر وقت ایک آدمی بڑا جبا پہنا ہوا ہے داڑھی اس کی اچھی ہے سرما بھی لگایا ہوا ہے اور پھیٹا باندھا ہوا ہے اور ایک دم چہرہ کتنا نورانی دکھ رہا اس کا باتیں اس کے ظلماتی ہیں آدمی کا اپنا پیمانہ ہوتا ہے کوئی آدمی ہے مثلا سید خاندان کا ہے بتاتا کہ ہمارا نصب جا کے کہاں سے ملتا ہے اسی راستہ ملتا ہے چاہے وہ شرک یاد کی, کی کیوں نہ سکھائے کوئی آدمی ہے کہ اس کے پاس کوئی ڈگری ہے ڈگری کی بنیاد پر نہ منہ کا صحیح ہے پیرا صحیح ہے نہیں ہے یہ بھی آدمی نہیں دیکھتا ہے پیمانہ صحیح ہونا چاہیے صحیح لوگوں سے حاصل کیا جائے سنت کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے وہ اہل سن میں سے ہے کہ نہیں ٹیبل والے نہیں عمل والے کہ عقیدے اور عمل میں وہ سنت کا پابند ہے تب اسے لیا جاتا ہے فرماتے ہیں کہ ہر کسی سے لینا سلب کا منحج نہیں اب بعض کوئی انگلش میں بولتا ہے تو اس کا دل اس پہ آ جاتا ہے انگلش میں بولتا ہے کوئی آدمی آیتوں کے نمبر پیش کرتا ہے تو بڑا عالم ہے آیتوں کا نمبر پیش کرنا کمال نہیں اب تفصیل میں کثیر پڑھائی ہو کیا نمبر پیش کرتے آیتوں نہیں صرف میں نمبر وغیرہ پیش کرنا تھا وہ منع بھی نہیں ہے وہ طالب علم کی تحصیل کے لیے ہے یا سرو والا کلاس سیرو لیکن وہ معیار نہیں ہے کسی کے عالم ہونے کا معیار یہ ہے کہ اس کا منہج صحیح ہو اور اس کا استعمال واقعی سلب کے منج کے مطابق اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ گہرائی کے ساتھ ان کی باتیں کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ ہر کسی سے ان دینا کا کمن جب تک کہ سنت کے معاملے میں شب کا حال دیکھنا لیا جائے کہ وہ اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدا میں سے ہے وہ اہل اثر سے ہے یا اہل وائر میں سے ہے اب دیکھیں بعض لوگ ہیں برے ان کا بیان سننے کے بعد رونا آتا ہے تو واقعی تو رو تیرا حال رونے لایا پہلے تو رونا نہیں آتا لیکن پلا کا بیان سنیں گے رونا نہ جاتا ہے تو وہ بھی تیرا حال رونے لائے اور رو تو اس بات پر رو کے رونا نہیں آتا ہے کچھ غلط آدمی کی بات پر رونا آتا ہے صحیح آدمی کی بات پہ روک یہ پیمانہ ہے کوئی آدمی آپ کے دل کو متاثر کرے گی اس کی دلیل ہے شیا کا ماتم سن کے ایک آدمی ان کو گمراہ مانتا ہے پھر بھی رونا آئے گا سب روتے ہیں وہ روک ایسا روتے ہیں کو یعنی کہ بلکہ بعض لوگ فلمیں دیکھ کے روتے ہیں ہر دیکھ دیکھ رہا ہے پورا معلوم ہے پھر بھی رو رہا ہے کیا وہ اہل حق ہے سارے جو فلم اسٹار ہیں وہ اہل حق ہیں ہے کتنا اثر ہوتا صاحب کے باتوں سے اتنا اثر نہیں ہوتا ہے جمعہ کے خودبے میں فلموں سے اثر ہوتا ہے آپ کیا فلموں میں جا کے اپیل کریں گے سوچیے تو دلیل نہیں ہے اثر دلیل نہیں ہے دلیل یہ ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں اثر وہ اثر کے وہ تاویر کے لیے یہ دلیل ہے تو یہ بہت اہم اصول ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے اچھا اس بارے میں دلیل کیا پیش کی جاتی ہے اچھا کوئی اگر کہے کہ فلاں سے حاصل مت کرو فلاں سے حاصل مت کرو وہ عمرہ لوگ ہیں کی تفصیل مت سنو ان کا من صحیح نہیں ہے تو پھر آپ اپنی تفصیل پیش کرو نہیں ہے تو ہم آ جائیں گے کوئی آدمی کہے کہ پورا جو دوا دے رہا ہے وہ زہر مت کھاؤ تو کہ آپ دوا سنیں تو کوئی زہر کھائیں گے یہ پاگل آدمی ہے اگر آپ دوا نہیں دیتے ہیں تو ہم زہر کھائیں گے یہ کوئی طریقہ ہے تو بعض اوقات لوگ اس طرح سے کہتے ہیں اچھا کچھ لوگ بہت سیانے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہم سب کی سنتے ہیں اس میں سے چنتے ہیں جو صحیح صحیح ہے وہ لے لیتے ہیں غلط غلط چھوڑ دیتے ہیں یہ تو خود مستحق ہے آپ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں آپ تو پتوے دو آپ کے اندر اتنی کمیز ہو گئی کہ آپ ساری دنیا بھر کے عالم جاہل ہاں سب کی باتیں سننے کے بعد آپ کے پاس ایک عجیب و غریب صلاحیت ہے سے انتخاب آپ آن کے پاس ایک کمال ہے کہ آپ واقعی سمجھ آتے ہو کہ کون صحیح ہے کون غلط تو آپ کیوں سوچ رہے ہو کی بات علم حاصل کرنے کے لیے یعنی جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کو چیک کرنے کی صلاحیت آپ کے پاس کن کی بات ہے یہ, یہ, یہ, یہ طریقہ غلط ہے کہ ایک آدمی کو کہ ہم سب کی سنیں گے طریقہ ہم سے معلوم دلیل کیا ہے دلیل کی کیوں اس کے دل ہے تو میں بخاری کی دلیل پیش کر رہا ہوں جس کے پاس روایتیں بہت زیادہ ہیں کوئی معمولیات نہیں اور تمہارا فائدہ اس میں ہے کیا ہے وہ کہ اگر سوتے وقت آئے تو پر کرسی پڑھو گے تو رات بھر اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک محافظ ہوگا اور شیطان رات بھر قریب نہیں آئے گا کر دیکھو حق حق بات ہے کہ نہیں شیطان سے بھی اخبار مجھے لینا چاہیے ابو وہ رضی اللہ تم نے کیا کیا لیتے سیدھا گھر پہ گئے اور عمل شروع کر دیا ایسا کیے کیا اس کو پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کی طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے بھی لے اور عمل شروع کرتے ہیں طریقہ یہ ہے اچھا اس کے پاس چل کے نہیں کہتے ذرا ایک چیز تو بتاؤ چھوڑ دوں گا ایسا ہوا کہ تم اس کو ایک چیز سکھاؤ تو ہی چھوڑوں گا نہیں تو نہیں چھوڑوں گا وہ تو اس نے پیش کیا ڈیمانڈ اب ریرت نبی سزا اتر کی نہیں تھی اس نے اپنی طرف سے آفر دیا اب انہوں نے وہ بات سنی لیکن اس کو قبول نہیں کیا نبی صلی اللہ اور پیش کیا آپ کی تصدیق کی بنیاد پر عمل کیا نہ کہ اس کے بولنے کی وجہ سے تو اس سے دلیل سے لیں یہ تصدیق کا معاملہ ہے تعلق کا نہیں بھئی کوئی اگر کہتا ہے آپ سے سب کا مالک ایک کوئی مشریق کہتا ہے سب کا مالک ایک آپ کیا کہو گے آپ نہیں کیوں یہ ایک مسلم بات ہے سب کا مالک اللہ رب العالمین ہے تو ایک گمراہ آدمی بھی اگر صحیح بات بولے جو دلائل سے ثابت ہو کے صحیح ہے اس کی تصدیق کی جائے گی لیکن آپ کہیں دیکھو آدمی کو ایسا سب کا مالک ایک ہے کل سے کاغذ پین لے کے اس کے پاس جا کے بیٹھیں گے شیخ بولو کیا ہے اس کے آگے کی باتیں بتاؤ آپ کریں گے ایسا نہیں اسے ایک حق بات بولنے کی وجہ سے آپ اس کے شاگرد نہیں بن سکتے ہیں اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جا سکتے یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے اس حدیث میں تصدیق کا معاملہ ہے طلب علم کا معاملہ نہیں ہے لیا لب دلیل سے لینا صحیح نہیں علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا سر وہ ہوا قدو. کی جملے میں دو چیزیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب نے کہا اس نے صحیح کہا اس نے سچ کہا لیکن وہ جھوٹا ہے یعنی اس کا معاملہ جھوٹ والا ہی ہے ایک سب سے تھوکا مت کھانا وہ جھوٹا ہے لیکن ایک بات اس ہے تو آپ نے اس کو گمراہ اور غلط سے باہر نہیں اس سچ کی وجہ سے اس کو غلط کا غلط ہی بات ہی رکھا ہم اس کی ایک بات صحیح تھی نکالی یہ بات اس کی صحیح لیکن وہ ہے اس نے یہ بات صحیح کہی یاد رکھے ایک گمراہ آدمی بھی حق بات بول دیتا ہے ہم اور پیدا ہو جاتے اس کے اوپر کوئی آدمی اگر اپنے دین کرنے لگ جائے تو ہم باقی چیزیں دیکھنا ضروری نہیں سمجھتے اپنے دین کرتا ہے اپنے آدمی ہے جو سلب ایسے نہیں تھے سرب بہت سمجھدار لوگ تھے وہ دھوکہ نہیں کہتے تھے برابر جانچ پڑتال کر کے ہم لیتے تھے اور معتبر ذرائع سے لیتے تھے چھوٹی موٹی چیزوں سے بہت متاثر ہو کے ان پہ دل نہیں آ جاتا تھا کسی پر بھی ان کا تو یہ بات یاد رکھیں اس, با... اس دور میں ہم لوگ بہت بولنے والے ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اصل بسرحمۃ اللہ علیہ کہ فرشتے آزمان کے چوکی دار ہیں چوکی دار بولنا بھی تھوڑا سا آج کل <laughs> یہ لفظ جو ہے دور میں مایو بن گیا ہے یہ ہمارے اپنے دور اسی لیے الفاظ جو ہے اپنے دور میں ان کے اپنے ایک معنی ہوتے ہیں عرف میں اس کے اب ہوئی عرف کی تو سے یہ غلط ہو گیا پر اسے جو ہیں یعنی آسمان کی نگرانی کرنے والے اور اہل حدیث زمین پر دین کی نگران کہ جیسے وہاں شیاتی کا نہیں چلتا ہے جا کے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں باتوں میں باتیں دے کر ملاوٹ کرنے والے اس کی کوشش کرتے ہیں اور وہ آپ کے انگار ان کو ہلا کرتے ہیں زمین پر اہر حدیث یہ کیا ہے یہ نگران حفاظت کرنے والے ہیں دین میں ملاوٹ کرنے والوں کو ملاوٹ نہیں کرنے دیتے ہیں تو ہم اتنے بولے والے اگر ہو جائیں تو یہ صحیح نہیں ہے یہ علم دین ہے تو تم اچھی طرح دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو تو معلوم ہی ہوا کہ دین کس سے لے رہے ہو یہ دیکھنا ضروری ہے کیونکہ غلط آدمی سے آپ لوگ تو یہ گمراہ آدمی کیا کرتا ہے ایک آدمی کو آپ کو نقلی نوٹ دینا ہے کیا کرے گا صحیح نوٹوں کے اندر ایک دو چار نقلی نوٹ ڈال کے آپ کو دے گا ملاوٹ अनाज میں کنکریاں کرے گا تاکہ دکھائی نہ دے اسی देखेंगे آپ دیکھیں گے کہ ایک یعنی اناج کے ڈھیر پہ آپ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا ہاتھ ڈالا اس میں ہاتھ آپ تک گیلا نکلا نمی ہاتھ میں آئی کہا کہ یہ کیا ہے اناج والے سے دکان والے یہ کیا ہے کہا کہ थोड़ी सी बूंदाबांदी होगी थे तो मैंने जो सूखा सूखा है वो गीले के ऊपर डाल दिया कहा कि मनग नाम अल समझना जो हमको धोखा दे वो हमें हम से नहीं तो धोखा देने का तरीका क्या होता है आपने उसको धोखा करार दिया धोखा क्या है नीचे गीला अनाज है ऊपर सूखा है देखने वाले को सूखा दिखाई दे तो धोखा देने वाला ऊपर गीला नहीं रखता है اوپر دھوکے والی چیز نہیں رکھتا ہے اوپر پجاپ نہیں رکھتا ہے اوپر کیا رکھے گا اور اس کے درمیان ایک باتیں دے دے گا सही صحیح ہوگا بہت سارے ڈبے صحیح ہوگئے ایک آٹھ ڈبا جو ہے ہلاکت والا ہوگا پوری ٹرین جائے گی تو اس طرح سے اہل پہ کرتے ہیں کہ ہف بولتے ہیں ہم لوگ بہت دھوکے میں آ جاتے ہیں اتنی اچھی بات ہے ایسا نکتا کہا کبھی کبھی تو یہ بات صحیح بات سہی آپ نے کبھی بیان نہیں کیا اس کو ٹھیک ہے اس نے بھی تو کئی باتیں نہیں بیان کی جو انہوں نے بیان کی ہیں لیکن آدمی کیسا ہوتا ہے کہ ایسی بات بیان کی جو ہمارے علماء نے نہیں بیان کی تو پھر اب کیا ہو جاتا ہے وہ بار بار اس کو فالو کرتا ہے سبسکرائب کرتا ہے اور دھیرے دھیرے گراہ ہو جاتا ہے عجائبات اور اس طرح کی چیزیں سن سن کے اس کا دل ٹیڑا ہو جاتا ہے ایسے نقصان سادہ سادہ باتیں اس کو پسند نہیں آتی چٹ پٹی باتیں بہت پسند آتی ہیں تو یہ خرافات ہیں ہے حق سے حق کو لیا جاتا ہے اگر برتن پاک نہ ہو پاک پانی آپ اس میں ڈالیں پانی بھی نہ پاک ہو جائے گا بھائی ایک نجاست والا برتن نجاست اس میں پڑی ہوئی ہے آپ اس میں اچھے سے اچھا پاک سے پاک پانی ڈال دو برتن نہ پاک گندا ہے اس میں آپ ڈالو گے پاک پانی, پانی بھی خراب ہو جاتا ہے تو بولے مان یہ برتن علم کے برتن ہے آپ کو علم لینا ہے آپ کو پاک برتن سے لینا چاہیے اہل حق سے لینا چاہیے اہل باطل بات نہیں لیا جاتا ہے ان کی تصدیق کی جاتی ہے وہ بھی اہل حق سے تصدیق کرا کے اپنی عقل سے نہیں ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی بات صحیح ہے نہیں کبھی کبھی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے صحیح ہوتی ہے سمجھ میں آتی ہے غلط ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ابن کے جو کال ہے اللہ میں معروف اصول ہے یہ علم دین ہے تو تم دیکھ لو کہ, کہ کون سا ہے؟ یہ دیکھنا ہے ہے حاصل کیا جاتا مالک ابن انس. میں نے مالک ابن انس انہوں کو ودا کیا فکو تو یا ابا دلّا اوسی نی میں نے کہا اے ابو دلّا مجھے کچھ وصیت کیجیے نام مالک سے کہا کہ مجھے کچھ وصیت کیجیے کال علیہ کبھی تقولہ پھر صرف رواج کہا کھلے چھپے ہر حال میں تقوا کا انتظام اللہ سے ڈرو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچو اللہ نے جو حکم دیا ہے ان کو توڑنے سے بچو تقوا کا اہتمام نسخری کل مسلم ہر مسلمان کی خیر تاہی ہو ہر مسلمان کا بھلا چاہ وہ کتاب عطل علمی من عندی اہلی ہی چیز کیا ہے ایک اقوام جو اللہ سے متعلق ہے دو خیر قاری جو عام مسلمانوں سے متعلق ہے تین علم جو اہل علم سے متعلق ہے کہا وہ کتاب عل علمی من عندی اہلی علم کو اس کے اہل سے نقل کرنا علم کو کس سے نقل کرنا اہل علم سے اس کے اہل سے علم کو علم والوں سے نقل کرنا علم والے کون واقع علم والے بعض وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر ایک آیت بھی جانتا ہے تو اتنے کا عالم ہے آپ کا بیٹا بھی عالم ہے پھر تین سال کا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ گٹو ہاں سوچو آپ بتا سکتے ہیں سوچیں بہت مزہ بہت عجیب بات ہے بعض لوگ اس بات کو سمجھ، یہ بات کہتے ہیں وہ ہر آدمی جتنے کا جانکار ہے اتنے کا عالم ہے سلف میں اطلاع نہیں تھی اسلام میں مسلمانوں میں ہمیشہ سے علماء اور عام آمت الناس یا عوام عامی یہ تو کیا جو ہے فرق ہمیشہ باقی رہا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے علماء ہیں ایسا اگر آپ کہیں گمراہ ہو جائے گی بت علما کا مقام امتیاز ان کا ہمیشہ باقی رہے گا تو کہا کہ کو اس کے اہل, یعنی اہل سے, گہرا سے لینا جو علم والے ہیں کا حسن ہے جون کہتے ہیں ایک نوجوان اور ایک اجمی کی سعادت میں سے ہی ہے ان لعالم من اہل سننا کہ اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی اہل سنت کے کسی عالم کی طرف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اہل سنت میں سے کسی عالم سے جڑنے کی توبی دیتے ہیں کس کی توبیق من اہل سن عالم من اہل سننا نوجوان کامیاب کون ہے جو انٹرنیٹ کا بہت مائنڈ ہے فٹ پٹ پٹ پٹ چیک کر کے گوگل سے معلوم کر لیتا کیا جواب ہے باقی خوش قسمت نوجوان وہ ہے کہ جو جس کو اللہ تعالی اس بات کی توفیق دے کہ وہ اہل سنت کے عالم کی ماتحتی احتیاط پہ وہ اہل سنت میں سے کسی عالم سے جو چاہے یہ اس کی سعادت ہے اہل ولاب نہیں سنت لیبل نہیں بھاغو بات اہل سنت لیبل ہے ہمارا نام ہمارا بازو خوش ہو جائیں گے اس میں سن کے آن لائن جو بھی سن رہے ہیں کہ دیکھو اہل سنت کا عالم بول رہے ہو اہل سنت سے مراد برلوئی نہیں اہل سنت سے مراد سیلفی اہل حدیث کیوں؟ کیونکہ حدیث ہی تو سنت کہاں سے آئے گی آدمی اہل سنت تبھی بنے گا وہ اہل حدیث ہوگا کیونکہ سنت معلوم کرنے کا ذریعہ حدیث ہے حدیث نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا فرض ہے کیا سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے وہی طریقہ وہ سنت جس میں عقیدہ بھی آتا ہے اور عمل بھی آتا ہے جس کو منظر ہم کہہ ہیں تو کسی سنی عالم کے ساتھ جڑ جانا نوجوان کی شہادت ہے لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی بھر پہلے علم سے جڑے رہیں ان کا اکرام کریں ان کا احترام کریں ان سے علم حاصل کریں اور معتبر وغیرہ کافی علم بھی ہے ان کی طرف سے ملنے والا علم کافی ہمارے بھی ہے دائیں بائیں مڑنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے کیوں ان کا علم گمراہ لوگوں کا علم اگر ہمارے دل میں آ جائے بہت ممکن ہے زندگی کے کسی مرحلے میں وہ اپنا اثر دکھائے اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اہل شبہ سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے اہل دلات سے ہمیشہ دور رہے ان کی بات نہ سنیں بعض کا خیال یہ تھا کہ کوئی آیا ان کے پاس بزا کہا ذرا ایک بات سن لیجیے کہا آدھی بات بھی نہیں ایک بات تو بہت دور کی بات آدھی بات بھی نہیں ہمارے یہاں کیا ہوگا ذرا سنو تو صحیح دیکھیں گے کیا بول رہے ہیں اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے آپ کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے آپ اپنے آپ کو اتنا بہتر نہ سمجھیں آدمی اپنے آپ کو ونربل مانے ہو سکتا ہے میں گمراہ ہو جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا مغلب الغروب سب सब گیارہ دین ہے کو لوگ ارٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین بار جمائے رکھ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے اوپر اعتماد نہ کرے بلکہ ہمیشہ اس بات کا کو ہو کہیں میں گمراہ جاؤ جس انسان کو اندیشہ ہوتا ہے وہی ہلاکت سے محفوظ رہتا ہے وہی احتیاط کرتا ہے تو شر اصول اعتقاد علی السنہ و جماع میں امام اللہ نے ایوب سستیانی کا ابو ہے ابو امیہ ہی کہتے ہیں حدیث بھی سن لیں کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا ان نشر قیامت کی علامات میں سے تین علامات ہیں تین چیزیں جو قیامت کی علامات میں سے ہیں مسل علم ان علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم چھوٹوں سے حاصل کیا جائے گا علم ذلیل لوگوں سے حاصل کیا جائے گا چھوٹے چھوٹے سے مراد ذلیل کار نعائن نعائن ہم بات کہتے ہیں قیلا مبارک مجاغر کہتے کہ عبد اللہ ابن مبارک جو اس حدیث کے راوی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ یہ عصا یہ زرع یہ چھوٹے کون ہیں کال الدین یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رائے سے بات کرتے ہیں دین کے معاملات میں کیسے گفتگو کرتے ہیں اپنی رائے سے دین میں کچھ بھی بولتے ہیں اپنی عقل سے کچھ بھی بولتے ہیں دین میں ایسے لوگ جو زلائل کے بجائے اپنی رائے سے کچھ بھی کہتے ہیں اللہ دینا اما صغیر کہتے ہیں لیکن ایک چھوٹا کم عمر اگر اپنے بڑوں سے علم نقل کرتا ہے روایت کرتا ہے وہ چھوٹا نہیں انہیں آدمی کہ عمر کم ہے یا عمر کم ہونا مراد نہیں یہاں مراد کیا ہے ایسے لوگ جو اپنی رائے سے دین میں بولتے ہیں جامع بیانت علم میں ابن اس کو روایت کیا ہے موسا کہتے ہیں کہ قیامت کی علامت میں سے یہ ہے کہ چھوٹوں سے لیا جائے گا چھوٹو چھوٹے کون ہیں ایک تو یہ کہا کہ وہ لوگ جو رائے سے بولتے ہیں بدایوں سے علم حاصل کیا جائے گا وہ جو سنت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں جو رائے سے کچھ بھی دین میں اضافے کر دیتے ہیں قرآن کی تفصیل میں اپنی تفصیل ملا دیتے ہیں اپنی طرف سے کچھ بھی تفصیل کرتے ہیں احادیث اجتماع میں بغیر علم کے نئے نئے کام ایجاد کرتے ہیں بدعتی نکالتے ہیں استمبا کے نام پر دین میں بدعتیں گھڑتے ہیں ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنے لگے گئے لوگ یہ قیامت کی علامات معلومات کے اہل البدا کی بجائے سے حاصل کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ اب دیکھیں کیسے گمراہ کرتے میں میں مفضل کے محلحل کہتے ہیں لوکا نفواہ جلسو کا بداچی اگر ایسا ہوتا کہ کسی بداتی کے پاس تو بیٹھتا اور وہ اپنی بداتیں تیرے سامنے بیان کرنے لگ جاتا بیٹھتے ہی تو تورن متنوع ہو کر اس سے دور ہو جاتا اگر ایسا ہونے لگے کہ ایک بداتی تو اس کے پاس بیٹھتے ہی وہ بداعتیں بولنا شروع کر دے تو متنوع ہو کے اس سے دور ہو جائے گا ہزار تب ہو وہ فرار سے تو, تو فرار ہو جائے گا چھوڑ دے گا اس کو ولاقہ ہو لیکن بداتی کیا کرتا ہے ایک اسٹریٹجی اپناتا ایک طریقہ اپناتا ہے کیا لاكن حد بھی تو احادی فی سنتوئی مجلس وہ اپنی مجلس کی شروعات میں سنت والی حدیثوں سے شروعات کرتا ہے وہ حدیث بیان کرتا ہے سنت بیان کرتا ہے تم میخیر والے كبھی زیادہ ہو درمیان میں اپنی بداضی داخل کر دیتا ہے فلاح اللہ مقلب منج بین کل بہت ممکن ہے کہ اس کی باتوں کے تسلسل کی وجہ سے اس کی باقی باتیں صحیح باتیں سنتے سنتے ایک غلط بات ڈال دی اس نے ایک بدار ایک باطل ڈال دیا ایک غلط عقیدہ اس میں ڈال دیا وہ بات تیرے دل میں چلی جائے اور تیرے دل سے چمٹ جائے اور تو اپنے دل سے اس کو نکال نہ سکے تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات اب کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کیا کر رہا بیٹا بولے منقرین حدیث کی ویب سائٹ پہ دیکھ رہا ہوں ان کی دلیلیں کیا ہے عیسائیوں کی دیکھ رہا ہوں ان کی دلیلیں کیا ہے ان کے اعتراضات اسلام پر کیا ہے کیوں کر رہا ہے ایسا تو میں جواب دوں گا دعوت دینا چاہتا ہوں بلی گلّی و آیا میں لوگوں کو دن کی دعوت دینا چاہتا تو دعوت دینے کے لیے ان کو میں پڑھ رہا ہوں ان کے اعتراضات کا جواب دینا چاہتا ہوں جواب کچھ نہیں اعتراض میں بیٹھ گیا اس کا دماغ خراب ہو گیا کیوں علم اس کے پاس نہیں ہے اتنا ویسے ہی جیسے ایک آدمی کسی علاقے میں وبا پھیلی ہوئی وہاں جائے علاج کرنے کے لیے اور خود ہی بیمار ہو جائے وہ علاج جو کسی نہ کر پائے وہی بیمار پڑ جائے تو ایک آدمی علاج کرنے سے پہلے خود جو ہے اس کی اپنی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے اس کو معلومات نہیں تو ایسے ویب سائٹ ایسے لوگ ایسے چینلس ایسے ذرائع ایسے گروپس آدمی اس کریں نہ یہ کہ وہ گمراہ لوگوں کے بعض اوقات کی باتیں سننا دیکھیے کیا بول رہے ہیں میں رد کرنا چاہ رہا ہوں نہیں ہم کو اپڈیٹ ہونا چاہیے گمراہ لوگوں بھی کیا کیا کر رہے ہیں معلوم ہونا چاہیے وہ کیا بول رہے ہیں معلوم ہونا چاہیے نہیں کوئی ضرورت نہیں اور کافی ہیں آپ کی ضرورت نہیں آپ پہلے اپنی آثرت سے کرو اپنا دین سے کرو بھی بچے آتے ہیں وہ ان کو سکو وہ اہلی پہلے اس کو دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم سے پوچھے گا پر اگر لوگ نہیں آئے تو کون بتایا کہ کی کیا دلیل ہے تیرے پاس کون لوگ کو مسورائی جاتی ہیں سارے عالم سے تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا وہ حاکم سے پوچھا جائے گا اس کے ملک سے, کے بارے میں کہ ایک امام سے پوچھا جائے گا اس کی رعایت کے بارے میں آدمی سے پوچھا جائے گا ورنہ آتی بی آدمی اپنے گھر والوں پر رائی ہے وہ مشہور ان کے بارے میں بیوی کے بارے میں سے پوچھا جائے گا بچوں کے بارے میں مسرون کے بارے میں تو یاد رکھیے کہ ایک آدمی بزرتی صحبت میں جو بیٹھتا ہے صحیح باتیں بھی وہ کرتے ہیں کوئی پوری باتیں غلط نہیں بولتا ہے لیکن صحیح باتوں کے درمیان میں ایک ایسی بات غلط بول دیتا ہے کہ آپ کے دل میں وہ بیٹھ جاتی ہے اور آپ ممکن ہے عمراہ ہو جائیں الکبان الکمرہ میں ابن بکا نے یہ روایت نقل کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل بادرایا ہے آپ نے فرمایا یق آخر الزمان آخری کذابون داد من انتم ولا لا یضلونکم ولا دسمان بعد میں ایسے لوگ آئیں گے بعد کے دور میں آجماعت براد بعد کے دور میں بھی آتا ہے بعد کے دور میں ایسے لوگ آئیں گے جو دجال ہوں گے کذاب ہوں گے دجال ہوں گے لوگوں کو دھوکا دینے والے ہوں گے صحیح کو غلط بنا کر غلط کو صحیح بنا کر پیش کریں گے اور کذابون جھوٹے ہوں گے اللہ پر دھوک کہیں گے رسول پر جھوٹ کہیں گے اور علماء پر اور سڑب پر جھوٹ کہیں گے یا تو نہمار سنا وہ ایسی ایسی تمہارے پاس لائیں گے جو تم نے تمہارے باپ دادا نے یعنی وہ جدید ہوگا اس سے پہلے اس کا کوئی ثابت نہیں ہوگا سلب میں وہ قول ہوگا ہی نہیں وہ بالکل نئی بات ہوگی جو دین کے نام پہ پیش کریں گے تم خبردار تم ان سے بچ کے رہنا لا دلہ یقین کو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بات مان کر تم گمراہ جاؤ ان کے پیچھے چلے جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بات تمہارے دل میں بیٹھ جائے اور تم کنفیوز ہو جاؤ اور فتنے میں مبتلا ہو جاؤ کہ پہلے جو یقین تم کو حاصل تھا اس میں قدر پیدا ہو جائے تو تمہاری سابق قدیم پر پڑے کہیں ایسا نہ ہو تو امام الج کیا ہے امام خدا یاد کرتے ہیں من صاحب لم حکمہ جو بداسی کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کو حکمت نہیں ملتی ہے تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے سے دیکھی اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح حاصل کرنے کی توبی عداب میں